اے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی مولا ہے الہی رہبر سید ہاں منائی فقط ہے ہسب الہی نزیلاق منتلا ہے ہم سے دورو دورو ہے اپنا منشور شور زہرہ سا اللہ کے ہے مشہور نظلہ ہم کے کائل میں کرتے ہیں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے ہم ان کی مبت میں خوش کے مرتے ہیں اپنا منسوخ الحکے ہے مشکل بھائی ہاتھ بن سیلاق بن سیلاق بن سیلا ہے ہاتھ بن سیلا ہر چیز سے برتر ہے حالت کی رضا گھم کو رستا دکھلاتی ہے سداغم کو قطر ہو کے دشمن سے لڑتے ہیں مشکل سے بچاتی ہے زہرا کی دعاغم کو اپنا منشی سیلا ہر یزیدی میں بے حسینی ہے سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے سوچوں میں ہماری تو اخبار حسینی ہے جی کے طریقے بھی اخبار خمینی ہے ہم سے ہے اپنا من شو ہم کر زہر سا در کو مٹی میں ملا دیں گے ہم دشمن ہے در کو چولی پہ چڑھا دیں گے جہاں سارا ہم لوگ حسینی ہیں گر میں آ جائیں دنیا کو ہلا دیں گے ہم سے اپنا منشور ہے مشہور پہچان ہماری ہے یہ لذکر حزب اللہ خامنائی رہ نصر اللہ ایمان کی طاقت سے سر سا ہم مومن در اصل حقیقت میں ہم بھی ہے ہزب اللہ ہم شکر زہرا سا کے ہے مشکور ہے سات منزلہ ہے ساتھ منت نزلہ آنکھوں سے سچ نہیں سکتا ہے دونوں کی جہانوں میں شبیر کا چرچا ہر چیز لٹا کے بھی یہ فکر رہ جاتی یہ جان ہماری کو شبیر کا سکتا ہے اپنا کے ہے نز مات ازاداری تو شان ہماری ہے در حقیقت میں تو ہماری ہے ہم کام یہی کرنے دنیا میں آئے گئے خات قربان کی جان ہماری ہے صلیح صلیح ہم سے ہے اپنا منشور شور ہم زہرا سات الگ ہے مشہور ہے ہاتھ بن نزلہ ہے ہاتھ بن بن نزلہ ہائے بن نزلہ میں کمبر کے نقاب بھی ہے اس میں اور جون و ابوظر ہے چیزان علی گم ہے نازم اس پر پہ تو علی مولا ادھر کے نوکر ہے اپنا کے ہے مشکو نزلہ نزیلا کربل کی کہانی میں حق خوشی بتاتے ہیں علی دیپ وہ لکھتا ہے مولا جو لکھاتے ہیں یہ خون میں شامل ہے ہر ایک حسینی کے گھر دور یزیدی میں سر کو نہ جھکاتے ہیں منسوش ہو ہم زہرا سا کے ہے مشکل بن نسلا